اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرماتے تھے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ کہو کہ السلام علیکم الحل دیامسلم اس قبرستان میں بسنے والوں جو لوگ ایمان لائے اعلیٰ درجے کے مومن اور جو عام مسلمان ہیں تم سب اللہ کی سلامتی نازل ہو وہ ان شاء اللہ فکم اللہ کون۔ اور اللہ نے شاہ تو ہم بھی ان قریب تمہارے پاس آ جائیں ان شاء اللہ فکم اللہ کن اللہ نے شاہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں گے کیسی کیسی محبتوں کے لوگ تھے جن کے ساتھ انسان صبح شام بسر کرتا ہے اور قبر کو دیکھتا ہے اور دل کی چوٹ پڑتی ہے کہ اننا نہ ان لا اللہ کم میں بھی تمہارے ساتھی ہی آ کے لیٹ جاؤں گا یا اپنا لیٹنا اور قبر میں جانا اگر یاد رہے تو انسان بہت سی خرابیوں سے بچا رہتا ہے احساس رہتا ہے کہ ان شاء اللہ حکم لاہکون ہم تمہارے ساتھ آئیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ کروا دیتے ایک اور تم لگا فروت تم ہمارے سے پہلے جانے والے خوشحبری سنانے والے آگے بڑھنے والے دستاؤ وہاں جا کر تم ہمارے لیے مطلب یہ کہ دعا مانگو گے ہم سے پہلے چلے گئے ورنہ لکم کا ون اور ہم بھی تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں جس ایمان اور اسلام کو لے کر تم اللہ کے حضور میں پہنچے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں نصلی اللہ وم اللہ عافیہ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تمہیں بھی خیر سے رکھے اور ہمیں بھی خیر سے رکھے بسم اللہ صلی اللہ عما سکھاتے تھے بات جب بھی قبرستان میں جاؤ کہ کہو کہ السلام علیکم دیارینسلم اللہ کی سلامتی نازل ہو اس بستی میں رہنے والو تم میں ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں اور ہم ان قریب تم سے آ کر ملنے والے ہیں تم ہم سے پہلے پہنچے اور ایمان لے کے ہم لوگ تبا تمہارے بات آنے والے ہیں نسل اللہ لنا وقم العافیہ ہم اللہ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی صلی اللہ صلی اللہ یہ دعا یاد کرواتے تھے ہم آتے قبرستان جاؤ اور مردوں کے لیے یہ دعا پڑھا کرو اس دعا کی فوٹو بہت سی ہیں نماز کے بعد آپ لے لیجئے اسے یاد کیجئے کبھی تو قبرستان جانا ہی ہے کسی کے جنازے کے حساب جانا ہی ہے ہم نہیں پڑھیں گے شاید ہمارے لیے بھی کوئی نہ پڑھے چاہیے لوگوں کو یہ دعائیں یاد کریں جب بھی زبرستان جانا ہو یہ دعا اللہ سے مانگیے تاکہ آپ کے بعد ہمارے باپ کوئی ہمارے لیے بھی ممکن ہے دعا کرے اور اللہ خیر کی زندگی وہاں کی بھی ہمیں بے نصیب فرمائے